علیہ صلیب صلی اللہ علیہ محمد رسول شب براعت کی احمد آمد ہے شب براعت عبادت کی رات ہے اور اس میں قبرستان میں حاضری یہ بھی مستحب امر اور کارے ثواب اچھی نیتوں کے ساتھ جائے تو لیکن یہ خیال لگے گا قبر پر پاؤں رکھنا یعنی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرم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 صلوا على العبيب وصلى الله تعالى وعلى مرحمة